پھر اللہ نے اپن سکے اتاری اپنی رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور منقروہے کی یہی سزا ہے